نئے لکھے ہوئے کا کاغذ میرے ہاتھ میں تھا. ایکٹر اور کے تھے میں ہر روز اس کارخانے کے شور کی بدولت ہمارے سیٹ صاحب کا کافی نقصان ہوتا تھا کیونکہ شوٹنگ کے دوران میں جب ایک آئے کی اس کارخانے کی کوئی مشین چلنا شروع ہو جاتی تو کئی کئی ہزار فٹ فلم کا ٹکڑا بےکار ہو جاتا اور ہمیں نئے سرے سے کئی سینوں کی دوبارہ شوٹنگ کرنا پڑتی ڈائریکٹر صاحب ہیرو اور ہیروئن کے درمیان کیمرے کے پاس کھڑے سگریٹ پی رہے تھے اور میں سستانے کی خاطر کرسی پر ٹانگوں سمیت بیٹھا تھا وہ یوں کہ میری دونوں ٹانگیں کرسی کی نشست پر تھیں اور میرا بوجھ نشست کے بجائے ان پر تھا میری اس عادت پر بہت لوگوں کا اعتراض ہے مگر یہ واقعہ ہے کہ مجھے اصلی آرام صرف اسی طریقے پر بیٹھنے سے ملتا ہے نینا جس کی دونوں آنکھیں بھیگی تھی ڈائریکٹر صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا صاحب وہ بولتا ہے کہ تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے پھر شور بند ہو جائے گا یہ روزمرہ کی بات تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی آدھ گھنٹے تک کار خانے میں صابن کٹتے اور ان پر ٹھپے لگتے رہیں گے چنانچہ ڈائریکٹر صاحب ہیرو اور ہیروئن سمیت اسٹوڈیو سے باہر چلے گئے میں وہی کرسی پر بیٹھا رہا سخفی لیم کی ناکافی روشنی میں سیٹ جو چیزیں پڑی تھیں ان کا درمیانی فاصلہ اصلی فاصلے پر کچھ زیادہ دکھائی دے رہا تھا اور گیروے رنگ کے تھری پلائی وڈ کے تختے جو دیواروں کی صورت میں کھڑے تھے پست قد دکھائی دیتے تھے میں اس تبدیلی پر غور کر رہا تھا کہ پاس ہی سے آواز آئی السلام علیکم میں نے جواب دیا وعلیکم السلام اور مڑ کر دیکھا تو مجھے ایک نئی صورت نظر آئی میری آنکھوں میں تم کون ہو کا سوال تیرنے لگا آدمی ہوشیار تھا فوراً کہنے لگا جناب میں آج ہی آپ کی کمپنی میں داخل ہوا ہوں میرا نام عبدالرحمان ہے خاص دہلی شہر کا رہنے والا ہوں آپ کا وطن بھی تو شاید دہلی ہی ہے میں نے کہا جی نہیں میں پنجاب کا باشندہ ہوں عبدالرحمٰن نے جیب سے اینک ٹکالی معاف فرمائیے گا چونکہ ڈائریکٹر صاحب نے اینک اتار دینے کا حکم دیا تھا اس لیے اس دوران میں اس نے اینک بڑی صفائی سے کانوں پر اٹکا لی اور میری طرف پسندیدہ نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا واللہ میں تو یہی سمجھا تھا کہ آپ دہلی کے ہیں یعنی آپ کی زبان میں قطن پنجابیت نہیں ماشاء اللہ کیا مکالمہ لکھا ہے قلم توڑ دیا ہے واللہ یہ اسٹوری بھی تو آپ ہی نے لکھی ہے عبد نے جب یہ باتیں کی تو اس کا قد بھی میری نظر میں تھری پلائی وڈ کے تختوں کی طرح پست ہو گیا میں نے روکھے پن کے ساتھ کہا جی نہیں وہ اور زیادہ لچکیلا ہو گیا اجب زمانہ ہے صاحب جو اہلیتوں کے مالک ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں یہ بمبئی شہر بھی تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا عجب اوٹ پٹانگ زبان بولتے ہیں یہاں کے لوگ پندرہ دن مجھے یہاں آئے ہوئے ہو گئے ہیں مگر کیا عرض کروں سخت پریشان ہو گیا ہوں آج آپ سے ملاقات ہو گئی اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ مل کر اس روغن کی مروڑیاں بنانا شروع کر دی جو چہرے پر لگاتے وقت اس کے ہاتھوں پر رہ گیا تھا میں نے جواب میں صرف جی ہاں کر دیا اور خاموش ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے کاغذ کھولا اور ربا میں لکھے ہوئے مکالموں پر نظر شروع کر دی چند غلطیاں تھیں جن کو درست کرنے کے لیے میں نے اپنا قلم نکالا تھا میں ایک بات ارض کروں بڑے شوق سے آپ اس طرح ٹانگیں اوپر کر کے نہ بیٹھا کریں کیوں اس نے جھک کر کہا بات یہ ہے کہ اس طرح بیٹھنے سے قبض ہو جایا کرتا ہے قبض میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی قبض کیسے ہو سکتا ہے یہ کہہ کر میرے جی میں آئی کہ اس کہوں میاں ہوش کی لوا لو گھاس تو نہیں کھا گئے مجھے اس طرح بیٹھتے 20 برس ہو گئے آج کیا تمہارے کہنے سے مجھے قبض ہو جائے گا مگر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ بات بڑھ جائے گی اور مجھے بیکار کی مغز دردی کرنا پڑے گی وہ مسکر آیا کے شیشوں کے پیچھے اس کی آنکھوں کے آس پاس کا گوشت سکڑ گیا۔ آپ نے مذاق سمجھا ہے حالانکہ صحیح بات یہی ہے کہ ٹانگیں جوڑ کر پیٹ کے ساتھ لگا کر بیٹھنے سے میدے کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے تو اپنی ناچیز رائے پیش کی ہے مانے نہ مانے یہ آپ کو اختیار ہے۔ میں جب مشکل میں پھنس گیا اس کو اب میں کیا جواب دیتا قبض یعنی قبض ہو جائے گا 20 برس کے دوران میں مجھے قبض نہ ہوا لیکن آج اس مسخرے کے کہ کہنے سے مجھے قبض ہو جائے گا۔ قبض کھانے پینے سے ہوتا ہے نہ کہ کرسی یا کوچ پر بیٹھنے سے۔ جس طرح میں کرسی پر بیٹھتا ہوں اس سے تو آدمی کو راحت ہوتی ہے دوسروں کو نہ صحیح لیکن مجھے تو اس سے آرام ملتا ہے اور یہ سچی بات ہے کہ مجھے ٹانگیں جوڑ کر سینے کے ساتھ لگا دینے سے ایک خاص قسم کی فرحت حاصل ہوتی ہے اسٹوڈیو میں عام طور پر شوٹنگ کے دوران میں کھڑا رہنا پڑتا ہے جس سے آدمی تھک جاتا ہے دوسرے نامعلوم معلوم کس طریقے سے اپنی تھکن دور کرتے ہیں مگر میں تو اسی طریقے سے دور کرتا ہوں کسی کے کہنے پر میں اپنی یہ عادت کبھی نہیں چھوڑ سکتا خواہ کے بجائے مجھے سرسام ہو جائے یہ ضد نہیں دراصل بات یہ کہ کرسی پر اس طرح بیٹھنے کا انداز میری عادت نہیں بلکہ میرے جسم کا ایک جائز مطالبہ ہے جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اکثر لوگوں کو میرے اس طرح بیٹھنے کے انداز پر اعتراض رہا ہے اس اعتراض کی وجہ نہ میں نے ان لوگوں سے کبھی پوچھی ہے اور نہ انہوں نے کبھی خود بتائی ہے اعتراض کی وجہ خواہ کچھ بھی ہو میں اس معاملے میں اچھی طرح دلیل سننے کے لیے بھی تیار نہیں کوئی آدمی مجھے قائل نہیں کر سکتا جب عبد الرحمٰن نے مجھ پر نکتہ چینی کی تو میں بھننا گیا اور اس کا یوں شکریہ ادا کیا جیسے کوئی یہ کہ لانت ہو تم پر اس شکریہ کی رسید کے طور پر اس نے اپنے موٹے ہوٹوں پر میلی سی مسکراہٹ پیدا کی اور خاموش ہو گیا اتنے میں ڈائریکٹر ہیرو اور ہیروئن آ گئے اور شوٹنگ شروع ہو گئی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو اسی بہانے سے عبد الرحمان کے قبض سے نجات حاصل ہوئی اس کی پہلی ملاقات پر ذیل کی باتیں میرے دماغ میں آئیں نمبر ایکسٹرا جو کمپنی میں نیا بھرتی ہے بہت بڑا چوگت ہے نمبر ایکسٹرا جو کمپنی میں نیا بھرتی ہے سخت بدتمیز ہے 3 یہ جو کمپنی نیا بھرتی کیا ہے پرلے درجے کا 4 یہ ایکسٹرا جو کمپنی میں نیا داخل ہوا ہے مجھے اس سے بے حد نفرت پیدا ہو گئی ہے اگر مجھے کسی شخص سے نفرت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کچھ عرصے کے لئے زیادہ متحرک ہو جائے گی میں نفرت کرنے کے معاملے میں کافی مہارت رکھتا ہوں آپ پوچھیں گے بھلا نفرت میں مہارت کی کیا ضرورت ہے لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ ہر کام کرنے کے لیے ایک خاص سلیقے کی ضرورت ہوتی ہے اور نفرت میں چونکہ شدت زیادہ ہے اس لیے اس کے عامل کا ماہر ہونا اشد ضروری ہے محبت ایک عام چیز ہے حضرت آدم سے لے کر ماسٹر نثار تک سب محبت کرتے آئے ہیں مگر نفرت بہت کم لوگوں نے کی ہے اور جنہوں نے کی ہے ان میں سے اکثر کو اس کا سلیقہ نہیں آیا نفرت محبت کے مقابلے میں بہت زیادہ لطیف اور شفاف ہے محبت میں مٹھاس ہے جو اگر زیادہ دیر تک قائم رہے تو دل کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے مگر نفرت میں ایک ایسی ترشی ہے جو دل کا قوام درست رکھتی ہے میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ نفرت اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اس میں محبت کرنے کا مزہ ملے شیطان سے نفرت کرنے کا جو سبق ہمیں مذہب نے سکھایا ہے مجھے اس سے سو فیصد اتفاق ہے یہ ایک ایسی نفرت ہے جو شیطان کی شان کے خلاف نہیں اگر دنیا میں شیطان نام کی کوئی ہستی موجود ہے تو وہ یقیناً اس نفرت سے جو کہ اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے خوش ہوتی ہوگی اور سچ پوچھئے تو یہ عالمگیر نفرت ہی شیطان کی زندگی کا ثبوت ہے اگر ہمیں اس سے نہایت ہی ڈھونڈے طریقے پر نفرت کرنا سکھایا جاتا تو دنیا ایک بہت بڑی ہستی کے تصور سے خالی ہوتی میں نے عبد الرحمان سے نفرت کرنا شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری اور اس کی دونوں کی زندگی میں حرکت پیدا ہو گئی اسٹوڈیو میں اور اسٹوڈیو کے باہر جہاں کہیں اس سے میری ملاقات ہوتی میں اس کی خیریت دریافت کرتا اور اسے دیر تک باتیں کرتا رہتا عبدالرحمان کا قد متوسط ہے اور بدن گٹھا ہوا جب وہ نیکر پہن کر آتا تو اس کی بے بال پنڈیوں کا گوشت فٹ کے نئے کور کے چمڑے کی طرح چمکتا ہے ناک موٹی جس کی کوٹھی ابھری ہوئی ہے چہرے کے خطوط منگولی ہے ماتھا چوڑا جس پر گہرے زخم کا نشان ہے اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی شیطان لڑکے نے اپنے ڈیسک کی لکڑی میں چاقو سے چھوٹا سا گڑھا بنا دیا ہے پیٹ سخت اور ابھرا ہوا حافظ قرآن ہے چنانچہ بات بات میں آیتوں کے حوالے دیتا ہے کمپنی کے دوسرے ایکسٹرا اس کی اس عادت کو پسند نہیں کرتے اس لیے کہ انہیں احترام کے باعث چپ ہو جانا پڑتا ہے ڈائریکٹر صاحب کو جب میری زبانی معلوم ہوا کہ عبدالرحمن صاف زبان بولتا ہے اور غلطی نہیں کرتا تو انہوں نے اسے ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا ایک ہی فلم میں اسے دس مختلف آدمیوں کے بھیس میں لایا گیا سفید پوشاک پہنا کر اسے ہوٹل میں بیرا بنا کر کھڑا کر کھڑا دیا گیا سر پر لمبے لمبے بال لگا کر اور چمٹا ہاتھ میں دے کر ایک جگہ اس کو سادھو بنایا گیا. چپڑاسی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے چہرے پر گوند سے لمبی داڑھی چپکا دی گئی ریلوے پلیٹ فارم پر بڑی مونچھے لگا کر اس کو ٹکٹ چیکر بنا دیا گیا یہ سب میری بدولت ہوا اس لیے کہ مجھے اس سے نفرت پیدا ہو گئی تھی عبدالرحمٰن خوش تھا کہ چند ہی دنوں میں وہ اتنا مقبول ہو گیا اور میں خوش تھا کہ دوسرے ایکسٹرا اس سے حسد کرنے لگے ہیں میں نے موقع دیکھ کر سیٹ سے سفارش کی چنانچہ تیسرے مہینے اس کی تنخواہ میں دس روپے کا اضافہ بھی ہو گیا اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ کمپنی کے پچیس ایکسٹراؤں کی آنکھوں میں وہ خار بن کے کھٹکنے لگا لطف یہ ہے کہ عبدالرحمان کو اس بات کی مطلق خبر نہ تھی کہ میری وجہ سے اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے اور میری سفارشوں کے باعث کمپنی کے دوسرے ڈائریکٹر اس سے کام لینے لگے ہیں فلم کمپنی میں کام کرنے کے علاوہ میں وہاں کے ایک مقامی ہفتہ وار اخبار کو بھی ایڈٹ کرتا ہوں ایک روز میں نے اپنا اخبار عبدالرحمان کے ہاتھ میں دیکھا جب وہ میرے قریب آیا تو مسکرا کر اس نے پرچے کی ورق گردانی شروع کر دی منشی صاحب یہ رسالہ آپ ہی میں نے فوراً جواب دیا جی ہاں ماشاءاللہ اللہ کتنا خوبصورت پرچہ نکالتے ہیں آپ کل رات اتفاق سے یہ میرے ہاتھ آ گیا بہت دلچسپ ہے اب میں ہر ہفتے خریدا کروں گا یہ اس نے اس انداز میں کہا جیسے مجھ پر بڑا احسان کر رہا ہے میں نے اس کا شکریہ ادا کر دیا چنانچہ بات ختم ہو گئی کچھ دنوں کے بعد جبکہ میں اسٹوڈیو کے باہر نیم کے پیڑ تلے ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھا اپنے اخبار کے لیے ایک کالم لکھ رہا تھا عبدالرحمٰن آیا اور بڑے ادب کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہو گیا میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا فرمائیے آپ فارغ ہو جائیں تو میں میں فارغ ہوں فرمائیے آپ کو کہنا اس کے جواب میں اس نے ایک رنگین لفافے کو کھولا اور اپنی تصویر میری طرف بڑھا دی تصویر ہاتھ میں لیتے ہی جب میری نظر اس پر پڑی تو مجھے بے اختیار ہسی آ گئی یہ ہنسی چونکہ بے اختیار آئی تھی اس لیے میں اسے روک نہ سکا بعد میں جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ عبدالرحمان کو یہ ناگوار معلوم ہوئی ہوگی تو میں نے کہا عبد الرحمٰن صاحب اتفاق دیکھیے میں صبح سے پریشان تھا کہ ٹائٹل پیج کے بعد کا صفحہ کیسے پُر ہوگا دو تصویروں کے بلاگ مل گئے تھے مگر ایک کی کمی تھی اس وقت بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے اپنا فوٹو میری طرف بڑھا دیا بہت اچھا فوٹو ہے بلاگ بھی اس کا خوب بنے گا عبدالرحمان نے اپنے موٹے ہوٹ اندر کی طرف سکیڑ لیے آپ کی بڑی عنایت ہے تو کیا تو, تو کیا یہ تصویر چھپ جائے گی میں نے تصویر کو ایک نظر اور دیکھا اور مسکرا کر کہا کیوں نہیں اس ہفتے ہی کے لیے تو میں یہ کہہ رہا تھا اس پر نے دوبارہ شکریہ ادا کیا پرچے میں آپ کے کام میں مخلو ہو رہا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ ملتا ہوا چلا گیا میں نے اب تصویر کو غور سے دیکھا آڑی مانگ نکلی ہوئی تھی ایک ہاتھ میں بمبئی کی بھاری بھرکم ڈائریکٹری تھی جس پر چھپے ہوئے حروف بتا رہے تھے کہ سن سولہ کی یہ کتاب فوٹو نے اپنے گاہکوں کو تعلیم یافتہ دکھانے کے لیے ایک یا دو آنے میں خریدی ہوگی دوسرے ہاتھ میں جو اوپر کو اٹھا ہوا تھا ایک بہت بڑا پائپ تھا اس پائپ کی ٹوٹی عبدالرحمان نے اس انداز سے اپنے منہ کی طرف بڑھائی تھی کہ معلوم ہوتا تھا چائے کا پیالہ پکڑے لبوں پر چائے کا گھونٹ پیتے وقت جو ایک خفیف سا ارتیاز پیدا ہوا کرتا ہے وہ تصویر میں اس کے ہوٹوں پر جمع ہوا دکھائی دیتا تھا آنکھیں کیمرے کی طرف دیکھنے کے باعث کھل گئی تھی، ناک کے نتنے تھوڑے پھول گئے تھے سینے میں ابھار پیدا کرنے کی کوشش رائے گاہ نہیں گئی تھی کیونکہ وہ اچھا خاصا کارٹون بن گیا تھا یاد رہے کہ عبد الرحمان انگریزی لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا اور تمباکو سے پرہیز کرتا ہے میں نے اپنی گرہ سے دام خرچ کر کے اس کے فوٹو کا بلوک بنوایا اور وعدے کے مطابق ایک تعریفی نوٹ کے ساتھ پرچے میں چھپا دیا دوسرے روز دس بجے کے قریب میں کمپنی کے غلیز ریستوران میں بیٹھا کڑوی چائے پی رہا تھا کہ عبدالرحمان تازہ پرچا جس میں اس کی تصویر چھپی تھی ہاتھ میں لیے داخل ہوا اور آداب عرض کر کے میری کرسی کے پاس کھڑا ہو گیا اس کے ہونٹ اندر کی طرف سمٹ رہے تھے آنکھوں کے آس پاس کا گوشت سکڑ رہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ممنون ہو رہا ہے بغل میں پرچا دبا کر اس نے ہاتھ بھی ملنے شروع کر دیے شکریہ کے کئی فکرے اس نے دل ہی دل میں بنائے ہوں گے مگر نا موزوں سمجھ کر انہیں منسوخ کر دیا ہوگا جب میں نے اسے اس ادھیڑ بن میں دیکھا تو ماتم پورسی کے انداز میں اس سے کہا تصویر چھپ گئی آپ کی نوٹ بھی پڑھ لیا آپ نے جی ہاں آپ کی بڑی نوازش ہے ایک دم میرے سینے میں درد کی ٹیس اٹھی میرا رنگ پیلا پڑ گیا یہ درد بہت پرانا ہے جس کے دورے مجھے اکثر پڑتے رہتے ہیں میں اس کے دفیے کے لیے سینکڑوں علاج کر چکا ہوں مگر لا حاصل چائے پیتے پیتے یہ درد ایک دم اٹھا اور سارے سینے میں پھیل گیا عبدالرحمان نے میری طرف غور سے دیکھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا آپ کے دشمنوں کی طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے میں اس وقت ایسے موڈ میں تھا کہ دشمنوں کو بھی اس موضی مرض کا شکار ہوتے نہ دیکھ سکتا چنانچہ میں نے بڑے روکھے پن کے ساتھ کہا کچھ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں جی نہیں آپ کی طبیعت ناساز ہے وہ سخت گھبرا گیا میں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ مطلق فکر نہ کریں سینے میں معمولی سا درد ہے ابھی ٹھیک ہو جائے گا سینے میں درد ہے یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا سینے میں درد ہے تو, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو قبض ہے اور قبض قریب تھا کہ میں بھنا کر اس کو دو تین گالیاں سنا دوں مگر میں نے ضبط سے کام لیا آپ حد کرتے ہیں آپ سینے کے درد سے قبض کا کیا تعلق جی نہیں قبض ہو تو ایک سو ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور سینے کا درد تو یقینا قبض کا نتیجہ ہے آپ کی آنکھوں کی زردی صاف ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو پرانا قبض ہے اور جناب قبض کا یہ مطلب نہیں کہ اپ کو ایک دو روز تک اجابت نہ ہو۔ جی نہیں اپ جس کو با فراغت اجابت سمجھتے ہیں ممکن ہے وہ قبض ہو۔ سینہ اور پیٹ تو پھر بالکل پاس پاس ہیں۔ قبض سے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اپ دراصل اپ کی کمزوری کا باعث بھی یہی قبض ہے۔ عبدالرحمن چند لمحات کے لیے بالکل خاموش ہو گیا لیکن فورن ہی اس نے اپنے لہجے میں زیادہ چکنہ ہٹ پیدا کر کے کہا اپ نے کئی ڈاکٹروں کا علاج کیا ہوگا ایک معمولی سا علاج میرا بھی دیکھیے۔ خدا کے حکم سے یہ مرض بالکل دور ہو جائے گا میں نے پوچھا کون سا مرض عبدالرحمن نے زور زور سے ہاتھ ملے یہی یہی قبض ولا اس بے وقوف سے کس نے کہہ دیا کہ مجھے قبض ہے صرف میرے سینے میں درد ہے جو کہ بہت پرانا ہے اور سب ڈاکٹروں کی متفقہ رائے ہے کہ اس کا باعث آصاب کی کمزوری ہے مگر یہ نیم حکیم خطرۂ جان برابر کہہ جا رہا ہے کہ مجھے قبض ہے قبض ہے قبض ہے کہیں ایسا نہ ہو میں اس کے سر پر غصے میں آکر چائے کا پیالہ دے ماروں اجمنا معقول آدمی ہے. اپنی تبابت کا पिटारा کھول بیٹھا ہے اور کسی کی سنتا ہی نہیں غصے کے باعث میں بالکل خاموش ہو گیا اس خاموشی کا عبدالرحمان نے فائدہ اٹھایا اور قبض کا علاج بتانا شروع کر دیا خدا معلوم اس نے کیا کیا کچھ کہا بات یہ ہے کہ پیٹ میں آپ کے سدے پڑ گئے ہیں. آپ کو روز ایجابت تو ہو جاتی ہے مگر یہ سدے باہر نہیں نکلتے میدے کا پھیل नहीं درست نہیں رہا اس لیے पैदा میں خشکی پیدا ہو گئی ہے رتوبت یعنی وہ لیسدار مادہ جو کو نیچے پھسلنے میں مدد دیتا ہے آپ کے اندر بہت اس لیے میرا خیال ہے کہ رفع حاجت کے وقت آپ کو ضرورت سے زیادہ زور لگانا پڑتا ہوگا قبض کھولنے کے لیے عام طور پر جو انگریزی مسل دوائیں بازار میں بکتی ہیں بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتی ہیں اس لیے کہ ان سے عادت پڑ جاتی ہے اور جب عادت پڑ جائے تو آپ خیال فرمائیے کہ ہر روز پاخانہ لانے کے لیے آپ کو تین آنے خرچ کرنے پڑیں گے یونانی دوائیں اول تو ہم لوگوں کے مزاج کے موافق ہوتی ہیں دوسرے میں نے تنگ آ کر اس سے کہا آپ چائے گے اور اس کا جواب سنے بغیر ہوٹل والے کو آڈر دیا گلاب ان کے لیے ایک ڈبل چائے لاؤ چائے فوراً ہی آ گئی عبد الرحمان کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تو میں اٹھ کھڑا ہوا معاف کیجیے گا مجھے ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ ایک سین کے متعلق بات چیت کرنا ہے پھر کبھی گفتگو ہوگی یہ سب کچھ اس قدر جلدی میں ہوا کہ قبض کی باقی داستان عبدالرحمان کی زبان پر منجبد ہو گئی اور میں ریستوران سے باہر نکل گیا درد شروع ہونے کے باعث میری طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس کی باتوں نے اس کے تقدر میں اور بھی اضافہ کر دیا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیوں اس بات پر مُھ رہے کہ مجھے قبض ہے میری صحت دیکھ کر وہ کہہ سکتا تھا کہ میں متقوق ہوں جیسا کہ عام لوگ میرے متعلق کہتے آئے ہیں وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے سل ہے میری انتڑیوں میں ورم ہے میرے میدے میں رسولی ہے میرے دانت خراب ہے مجھے گٹھیا ہے مگر بار بار اس کا اس بات پر زور دینا کیا مانی رکھتا تھا کہ مجھے قبض ہو رہا ہے یعنی اگر مجھے واقعی قبض تھا تو اس کا احساس مجھے پہلے ہونا چاہیے تھا نہ کہ حافظ عبدالرحمٰن کو کوچ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ خامخواہ مجھے قبض کا بیمار کیوں بنا رہا تھا۔ ہوٹل سے نکل کر میں ڈائریکٹر صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھے ہیرو، ویلن اور تین چار ایکٹریسوں کے ساتھ کپے ہانک رہے تھے۔ آؤٹ ڈور شوٹنگ چونکہ بادلوں کے باعث ملتوی کر دی گئی تھی اس لیے سب کو چھٹی تھی۔ مجھے جب ہیرو کے پاس بیٹھے تین چار منٹ گزر گئے تو معلوم ہوا کہ حافظ عبدالرحمن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں ہمتنگوش ہو گیا۔ ایک ایکسٹرا نے اس کے خلاف کافی زہر اگلا, دوسرے نے اس کی مختلف عادات کا مذاق تیسرے نے اس کا مکالمہ ادا کرنے کی نقل اتاری ہیرو کو حافظ عبدالرحمان کے خلاف یہ شکایت تھی کہ وہ اس کی بول چال میں غلطیاں کل ایک آدمی سے کہہ رہا تھا کہ میرا ایکٹنگ بالکل فضول ہے آپ اس کو ایک بار ذرا ڈانٹ پلا دیجیے ڈائریکٹر صاحب مسکرا کر کہنے لگے تم سب کو اس کے خلاف شکایت ہے مگر اسے میرے خلاف ایک زبردست شکایت ہے تین چار نے اکٹھے پوچھا وہ کیا ڈائریکٹر صاحب نے پہلی مسکراہٹ کو تمیل بنا کر کہا وہ کہتا ہے کہ مجھے دائمی قبض ہے جس کے علاج کی طرف میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا میں اس کو کئی بار یقین دلا چکا ہوں کہ مجھے قبض وبض نہیں ہے لیکن وہ مانتا ہی نہیں ابھی تک اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ مجھے قبض ہے کئی علاج بھی مجھے بتا چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے اس طرح ممنون کرنا چاہتا ہے میں نے پوچھا وہ کیسے یہ کہنے سے کہ مجھے قبض ہے اور پھر اس کا علاج بتانے سے وہ مجھے ممنون ہی تو کرنا چاہتا ہے ورنہ پھر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ اسے صرف اسی مرض کا علاج معلوم ہے یعنی اس کے پاس چند ایسی دوائیں موجود ہیں جن سے قبض دور ہو سکتا ہے چونکہ مجھے وہ خاص طور پر ممنون کرنا چاہتا ہے اس لیے ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ جو ہی مجھے قبض ہو وہ فوراً علاج شروع کر کے مجھے ٹھیک کر دے آدمی دلچسپ ہے ساری بات میری سمجھ میں آگئی اور میں نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا ڈائریکٹر صاحب آپ کے علاوہ حافظ صاحب کی نظر عنایت حادثار پر بھی ہے میں نے کل کا فوٹو اپنے پرچے میں چھپوایا ہے اس احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے ابھی ابھی ہوٹل میں انہوں نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ مجھے زبردست قبض ہو رہا ہے خدا کا شکر ہے کہ میں ان کے اس حملے سے بچ گیا اس لیے کہ مجھے قبض نہیں ہے اس گفتگو کے چوتھے روز مجھے قبض ہو گیا یہ قبض ابھی تک جاری ہے یعنی اس کو پورے دو مہینے ہو گئے میں کئی پیٹنٹ دوائیں استعمال کر چکا ہوں مگر ابھی تک اس سے نجات حاصل نہیں ہوئی اب میں سوچتا ہوں کہ حافظ عبدالرحمٰن کو اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک موقع دے ہی دوں کیا حرج ہے مجھے اس سے محبت تو ہے نہیں